لاؤ نشا اور جال نہ ہو جا اسے کڑوا کر دیں فلا تشکر تو کیوں شکر نہیں کرتے آ فرائے تم نارتی تبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرتے ہو جاتا ہے نارول منشی کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے اٹھایا ہے اگایا ہے یا ہمیں اگانے والے بل اب یہ پورے میں اور نہ کہیں نہیں یہ سوال یہ جواب افرائے تم نارتی تورون تمنشا تم شجرتہ نہن المنش نہ جالنا تسکیر تمتام ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی بتا یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ بعض شہراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو لگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی ہے ویسے عام بانی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا درخت کس نے ہوگا ہے؟ تو وہ آم مانی میں بھی ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے فسبح بسم رب میں کا لازیم پس تصبیح کرو پاکی بیان کرو اپنے رب کی اس کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا ہے اب آ رہا ہے ان چار آیتوں کے مقابل میں آٹھ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں الرحمن علام القرآن خلق السان اللہ حال بیان اور اس میں جو گزمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے خیر من تعلم القرآن و اب یہ دیکھیے اس اکثری ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے فلا سے بے مواقع تو نہیں قسم ہے مجھے ان جگہوں کی ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے بلیک ہولز کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں بڑے بڑے ستارے ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کرو ہونے کا بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام اور نشان نہیں رہتا اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول اور وہ سب کا سب بادم ہو کر رہ جاتا ہے تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا بہ نج میں اضا ستارہ جبکہ وہ گرتا ہے اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہب صاحب کے بعد یہ تو اور شے ہے یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاتی نے جن کو کھدیڑنے کے لیے بھگانے کے لیے لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں پرانے ختم ہو رہے ہیں نئی گلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں پرانی گلیکسیز ختم ہو گئی کہاں گئی وہ بلیک ہول ہے اب بھی یونیورس کے اندر واللہ عالم لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تارا نے تذکرہ کیا ہے فلاں انجوم اللہ تعالم عظیم اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا تو چودہ سو برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے وہ تو شاہب ساکم ہی کو سمجھا ہوگا اس کا بھی مفہوم تو اصل بات کیا قرآن مجید کا ٹیکسٹ اس کا جو مفہوم آج سے ایک ہزار سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے حلال اور حرام کے جو حکام ہیں وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلو نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قلموں میں پہنچا دیجیے بمصطفیٰ برساں شرا کے دی ہوس اگر ب اول رسیدی تمام بول آبیشت لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا یہ کریشن آف دا یونیورس یہ ہسٹوریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق ہے. کہیں وہ کاسمولوجی سے متعلق چیزیں ہی ہیں کہیں کہیںلوجی سے متعلق چیزیں ہیں اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کھینچتا سے نہیں جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں کسی شہر کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں حکمت ہے تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے عمل میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ ماں انا الحا صحابی جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تک فلاں سما کے انہول قسم اللہ عظیم یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر تم جانو ایک وقت آ جائے گا تو جان دو گے انحول قرآن القریب یہ قرآن ہے بہت باعثت تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی سوچو کیا قدر و قیمت اس کی سمجھیے اس پہ ایک زندگی بھی نہیں اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی ان نہو لقرآن کریم اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے تھی کتابی مکنون یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھ چکے ہیں ان فی ام الکتاب لدینا لا علی الحکیم یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ام الکتاب جس کے بارے میں پھر سورہ برج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن المجید فی لحظ وہ لوہ محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مخلون لا یمس متا المطہرون اسے چھوتے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بالکل پاک مخلوق ہے فرشتے اللہ انحت فیسوں سے مکرمتی مرفوتن متحرطن بےحدی سفر کرام برارا یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے وہ فرشتوں سے چھوتے ہیں اس کتاب کو کہ جو کرام برارا فی صحف مکرمت مکرمتن بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ فی صحف مکرمت مرفوتن متحرطن احدی سفرتن لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ کرام برارا جو کرام ہے بڑے با عزت ان فرشتوں کا تو لاجمت سہو تحر ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فکہ نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھو کیا پڑھنے کی بھی اجازت نہیں زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں وزو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لیے وجود ہو رہی رہے لیکن یہ اصل میں اس آیت کا مضمون ہے یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو اب فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا کون روک سکتا ہے اسے چھوے گا اور غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں چھوتے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلس ہے اس کا جو اصل ڈبے لباب ہے اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک یہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو یہ باطن کی پاکی قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لئے شرطیں لا دی اس, اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے اسی لیے کہا ہے سورہ حدیث میں پڑھیں گے ہم اس کا ایک ظاہر ہے الفاظ ہیں اس کی آپ نے نہوی اور صرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ لوگ ہیں جو پاک ہو چکے ہیں اسی لیے نوٹ کیجئے کیونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تین مرتبہ آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی رب العبر سیم رسول امن یتلم آیات کا بجوال محمود کتاب الحکمت اب یوزکیم تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا تسکیہ کو آخیر میں رکھا تھا اللہ تعالی کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترتیب اللہ نے بدل دی کمارسل رسول یتلو علیہم آیاتنا وئی کم وی والم کم الکتاب وحکمہ تصیہ پہلے تعلیم کتاب و حکمت بعد میں پھر سورہ عالمران میں آیا من تیسری مرتبہ پھر اس آیت آئے گی سورہ جمعہ میں رسولم یتوا محم الما پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باتین اسے اس جگمگائے گا نہیں تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہیں لکھنے والے وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے اور بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی یہ سمجھ لی ہے کہ اس پر پوری طرح بھارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے ہیں ایسے نہیں کیے لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لیے تسکیا باطن ضروری ہے پہلے تسکیہ اسی لیے وہ آیتیں بھی ذیل میں لے آئیے سورا یون اس کی جات کو مول دہراب دیکھو وہ شفا لحمۃ اللہ پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہے تکبر ہے حب میں مال ہے حب جا ہے شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقتدار کی طلب ہے یہ اگر اندر, اندر ہے یہ خباختیں بھری ہوئی ہیں تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا دیکھ دنیا سے دیکھ لو پڑھ لو اندر پاک کرو فرمایا مواقع انہول انہ قرآن کریم فی کتاب المتنون لا متحر تنظیم رب العالمین اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے اور اس کے بعد ہے اب یہ پیئرسنگ کو حادل حدیث التم الجنون اس کتاب کس چیز کے بارے میں تم مداحلت کر رہے ہو قسم سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں یہ تمہارا مداحلت کا معاملہ سستی کا معاملہ کسل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں افا بحاظر حدیث تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جھٹلانا ایک تو تھا مشرقین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود لکھ لی ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی مسل النظین مسل الخبار یام السفارا مثال ان کی کہ جو حامل طورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ ادا ہو جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے آپ وہ کالم کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برچانی کا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجئے تو اس سے اسے, اسے کوئی فائدہ ہوگا یہاں میرے لو اسفارا کا مسل یہاں میں لو اسفارا بے ایسا مسل القومی ندی نہ کل منبی آیات اللہ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جکلایا ہے حالانکہ یہودیوں نے تورات کو چینکار تو کبھی نہیں کیا ابھی سے لگائے ہوئے جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس تو امن تقسیب یہ ہے یہ تقسیب ہے حال سے عمل سے وہ تقزیب ہے تقسیب نہیں کر رہے ہم کہتے ہم اللہ کی کتاب ہے یہ ہمارا عمل دیکھیں کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت صرف کیا معمولی معمولی کیریئرز کے لیے بیس بیس پچیس پچیس سال کی تعلیم ہے جو آج کلا انسان حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے پھر کوئی ایف ایس جی کا امتحان دیا ہے پھر امریکہ میں گئے پھر امتحان دیا ہے اور پھر وہاں پر ریزیڈینسی ہو رہی ہے پھر قبل اس کے بعد ہے پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈ ان سے آدمی کی عمر ہو جاتی پینتیس برس چالیس برس لگے وہ اس لیے اس دنیا میں اچھی طرح معاش اچھی ہو جائے گی پیسے اچھے ہوں گے اپنا اسٹینڈرڈ آف لونگ اونچا بتاؤں اور کیا ہوگا تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے یہ تقزیب حالی ہے رسم کم الکم تو وہاں مثبت انداز آیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ البیاں اس میں مزمر کیا بات تھی اپنی ساری صلاحیت ذہانت ہے تو سرف کرو اسے سمجھنے پر اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لساری دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر یہ اس کا مطلب ہے اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ گرفت ہے افا حدیث اذا اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سرح مبارکہ کی اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے کہ اضافی ہے ایک نقشہ کہتا جا رہا ہے پلاؤ بلا تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے عالم نزع ہے وان تم ہی نئے دن تندرون اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارا کوئی عزیز ہے تمہارے والد ہے تمہارا کوئی بھائی ہے تمہارا کوئی بیٹا ہے تمہاری کوئی بیوی ہے بیوی کے سامنے اس کے شوہر ہے اس کا جان نکل رہی ہے اس کی جان جو ہے پھسی ہوئی ہے یہاں وہ تم ہین دیکھ رہے ہوتے ہو بے بس ہوتے کچھ کر بھی سکتے اکرم و لہ بنکو ملا کے لا ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت اس کی رگے جہاں سے قریب تر لیکن تم دیکھ نہیں سکتے فلاو نہ تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو کسی کے ریت نہیں ہو کسی کے قابو میں نہیں ہو تو لولا ترجیو یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر پلولا انکن تم گیلا مدینی کنتم گیلا مدینی لولا ترجیو ان کنتم صادقین تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کوئی واپس لوٹا سکتا ہے لا سکتے ہو واپس بڑے سے بڑے رائل پوزیشن اور رائل سرجن کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں روک لو ہے کوئی ہے کسی میں دم جو روک سکے بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے بڑے سے بڑے فزیشین بھی ہے سب کے سب ڈاکٹر ہیں تمہارے نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے کوئی آئے ہیں لینے کے لیے ناہنوا کرا کوئی لے ہی ملک ملاکلات تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہارے نگاہوں کے سامنے تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں لگے جان سے قریب تر ناہن الہ بن حبل الوری پلاؤلا انکل تم غیر مدین اگر تم خود مختار ہو کسی اور کے قابو میں نہیں ہو تو تمہیں یہ جان لوٹا لینی چاہیے تم ترجیو نہا انکل ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا اب اس کے بعد وہی تین جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام تو اما انکان من المکر تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں اگر تو وہ مقربین میں سے تھا ہمارا نیک بندہ تھا سابقون میں سے تھا آگے بڑھتا تھا فصلوں میں کل خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا انفاق مال بزم نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا پر ان کا نبن المکر فراحم و رحان و اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے خوشبو ہوئی خوشبو ہے اور جنت نعیم اور جنت العیم اور باغ ہے نعمتوں والے واما ان کا نمنصابل یمین اور اگر وہ اصحاب المین میں تھا نیک تھا بھلا تھا ہمارے دین کے لیے خدمت وہ بھی کر رہا تھا اگرچہ وہ سابق اللہ جیسے نہیں ان سے کمتر درجہ میں لیکن اصحاب المین میں سے سلام اللہ کا صابل تو یمین والے داخلے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے ایش میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے انکارمنل <الْضَالِينَ> اور اگر وہ تھا اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے گوالین بعد میں پہلے جہاں شروع میں بیان آیا تھا المکزمین یہاں اب یہ کہ جٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے ٹھیک ہو گیا راستے میں اختیار کر لیں جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم اصل میں بہت بڑا جرم واما امکان ابین مکزمین ابغلی اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں پر نوز الم تو اس کی جو توازو ہوگی ابتدائی توازو کو کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی میں تسلی تو اور پھر اسے جھونک دیا جائے گا جہنم کو ان نہارا نہ ہوا حق القین یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے یہی بات ہے یقین کے قابل ہونا ہے ہو کر رہنا ہے بکلتم از معلوم سلا صاحب ترکین میں تقسیم ہونا ہے تین گروہ میں سب بے بس میں رب کا لازیم پستی اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے سبحان نربی العظیم یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا اور اس میں سمجھ لیجیے جب یہ آیت ناظیم ہوئی تو حضور نے مائع جالو ہو پھر رکو کم سبحان رب العظیم سبحان نربی العظیم سبحان رب العظیم. العظیم یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فصب جسم رب اللہ عظیم جو اس صورت میں دو مرتبہ آیا ہے و کل وم فکر عظیم و نفال ویا کم ملا تصویر کی